بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے کتاب آیا قرآن ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں بشیر اظا اکثرهم لا يسمعون جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں وقالو قلوبنا في اكنت من ما تدعون اليه وفي اذاننا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 تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں کل ام نما ان بش متھل کم یوہ انما الاح کم الاح واحدیم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 بالآخرت ہم کافرون جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو قل ائن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 و جفیحا واسی امیر فوٹی ہے وہ باوقا وہ قد وفیحا اقوا تفی اب بات ام الس اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلب گاروں کے لیے یкса ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض يا طوعا او كرها قالت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 سب امتی وا فی کسم و زم العزيز علی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 قالوا لو لوش اب نل بِمَا مناکت فیم بِمَا تم فیم ال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 وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے فاؤ صلاحی کو گم لین کو گم ادا بل خزی فل حیاتی دنیا والا ادا بل اخذا و گم لایوں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 مَا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے آمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو ایمان لائے اور پرہزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن خدا کے دشمن دوزق کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے جا اوہا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ جدو بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا انطقنا اللہُ الَّذِي انطقَ كُلَّ شَيْئٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّتٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہ اپنے چمڑوں یعنی آزا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نتخ بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنْضَنَنْتُمْ وَلَا كِنْضَنَنْتُمْ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 من المعتبين اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وقنا لهم قرنا فزينو لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحط عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس كانوا خاسرين اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بیشک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں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 الدی کانو یا سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے جزا ادا اللہ فی داخل جزا ماں کانو بھی آیا تنا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 من غور وحیم یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں سید ادفی بینا اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی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 اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو بے شک وہ سنتا جانتا ہے وَمِن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 اور بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے ان افم کا ری آئی ملوم تم اہو بیما تامل جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں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 اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم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 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقُرُوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا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 بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں علیہی یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثا ولا تضعو الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالو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 مَسَّهُ الشَّرُ فَيَأُوسُ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے وَلَئِن أذقناه رحمتا مننا من باد بھول کلالی وم رجعت وم اوسمت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 اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکفی بربک انہو علا کل شیئن